الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من بتجالكم ولا كان الرسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللّہ صلی علیہ محمد امالا علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم انََََََََََک حمید المجید اللہ مبارک علیٰ محمد امال علی محمد کمبارک تعلیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم انکمید المجید اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو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 لا مذہب کہتے ہیں اعلی حدیث کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات ہے آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ مولانا کیسی بات کرتا ہے حالانکہ تعجب آپ کے اوپر رونا چاہیے اتنی جہالت ہے کہ فتنوں سے ذرا بھی آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ فتنوں کا علاج ہم علماء نے کرنا ہے اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے پڑھنا چاہیے میں آج کی مجلس میں عرض کروں گا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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے فضل تولامبیا ابصن خوتی تو جام و نصف تو بروغ وَلََت علیم و جولۃََََََََََ الرز مسجد بتحورہ و, و ارسلت الخل کافا و خود مبی النبی ہو کریم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے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 اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے نمبر چار جوئین الزمتم وطبورہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سنڈا گاہ اور پاک کرنے والا بنایا ہے نمبر پانچ پرسل الاخل کے کاف کا مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے اور نمبر ختم ابی النبی جو مجھے آخری نبی بنایا ہے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 پوری زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے نمبر پانچ پوری زمین کو تھہور بنایا ہے نمبر چھ مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے. یہ چھ چیزیں پوری ہوگی ختم بین نبیون یہ چھٹی چیز نہیں ہے بلکہ ختم بین نبیون کا ان چھ چیزوں کے ساتھ تعلق ہے جس طرح صورت الفاتحہ کا تعلق 113 سو صورتوں کے ساتھ ہے ختم بین نبیوں کا تعلق ان چھ چیزوں کے ساتھ ہے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 میں نے رحمان اللہ وساید صاحب سے کہا میں نے کہی میری دروس الحدیث کتاب ہے اور میں اسے حدیث شرح یوں کرتا ہوں مولانا پر مان کہ میں نے ساری شرح پڑھی ہے میں نے کہی غلط ہے تو میری اصلاح فرمائیں اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کو عام فرمائیں اب اچھی طرح بات سمجھیں کیونکہ عام طور پر ہمارے حضرات یہ مسجدہ بطورہ جو علیۃۃ و مسجد و بطورہ ایک شمار کرتے ہیں حالانکہ ایک نہیں دو ہیں وزو خانہ الگ ہوتا ہے نماز کی جگہ الگ ہوتی ہے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا الگ مسئلہ ہے اور پوری زمین کو طور بنایا مٹی کو الگ مسئلہ ہے تو جب دو مسئلے ہیں تو دو الگ الگ کر دیں نا اور خطب ابین نبی دعوے پر آپ اس کو بطور دلائل پیش فرما دیں اب اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں صرف ایک جملہ میں نے بتانا ہے غیر مقدس کتنا کتنا بڑا ہے آپ اس کو ذرا بطور دلیل سمجھیں اللہ کے نبی شاد فرماتے ہیں پوتی تو جوام الکلم مجھے اللہ نے جوام الکلم دیے جو پہلے انبیاء کو نہیں دیے یہ جوام الکلم کیا ہیں کلم جمع ہے کلیمتن کی جوام جمع ہے جامعتل کی اصل ہے الکلم الجامع الکلم الجوام الکلم الجامع اور یہ جامع جوامع یہ صفت ہے الکلم کی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 تو غیر معدود مسائل کے لیے نصوص محدود چاہیے غیر محدود چاہیے مسائل محدود تو نصوص بھی محدود اور مسائل غیر معدود تو نصوص بھی اب امت کے افراد غیر محدود ہیں اب امت کو مسائل غیر معدود چاہیے غیر محدود کے لیے اللہ اپنے نبی کو غیر محدود نصوص دے دیتا ہم قرآن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 یہ جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ یہ الفاظ کس حدیث ہیں میں نے کہا ان الفاظ کے لیے تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہنے لگا کیوں میں نے کہا اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا ان نمل اعمال و جیسی نیت ویسا عمل جیسی نیت ویسا عمل نیت اگر ٹھیک ہے تو عمل بھی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 غیر مقلدین کے شیخ القل فلقل میاں نذیر حسین دینوی نے دیا ہے اور پر نکاح پر پانچ روپے اور ایک مسلح لیا ہے ان کی کتابوں میں ہے میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا تفصیلات آپ کو چاہیے تو میری کتاب ہے پھر اہل حدیث پاک و ہند کا تاخیر جائزہ آپ اس کو لے لیں الحمدللہ اتنا ہم نے کام کر دیا ہے کہ ہم نے سابقہ اپنے قابر کے قرضے چکا دیے اور ان پر ہم نے قرضے چھوڑ دیے آپ کو بریلوی چاہیے پھر اہل اے لیڈیز پاک و ہند کا تاکہ جائزہ ایک کتاب کھول لیں جماعت المسلمین چاہیے پھر جماعت المسلمین کھول لیں آپ کو مماتی چاہیے پھر مماتی کتاب کھول لیں میں جن جن کو فتریں سمجھتا ہوں ان کے خلاف بولتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں میں منافق نہیں ہوں فتنا سمجھو اور چپرائے جاؤں ایسا نہیں ہوتا یہ ہماری علماء کی شان یہ نہیں ہے میں سمجھا ہی رہا تھا اب بتاؤ ہر مسئلے پر حدیث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 تو کٹھی تین طلاق ہونے پہ اللہ کے نبی ناراض ہوتے اور غیر مقرل بس سمجھو لیتی سے جس بات پہ اللہ کے نبی ناراض ہوں اور یہ خوش ہوں یہ علامت اس بات کی کہہ لیتی سے اور جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہوں اور یہ ناراض ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو پوچھا تم لوگوں کو مسئلے کیسے بتاؤ گے ان نے کہا اللہ کی قرآن سے پر میں قرآن میں نہ ملے تاجی سنت سے یا سنت سے حدیث کے لفظ نہیں ہے کیسے سنت سے اگر سنت میں نہ ملے تو پھر کا جی اجتا آئی میں اتحاد کروں گا اجتا آئی اجتاح دو, دو لفظ یاد رکھیں اجتا دو بیرا آئی امام منیفہ صاحب و رائے ہیں لوگ کہتے ہیں راز ہے تم کہ امام وہ تو صاحب و رائے تھے نہیں کہ جو صاحب رائے ہو مشتد ہوتا ہی وہ ہے ایسے معذرمات ہے اجتا آئی رائے ہوگی تبھی اتحاد کرے گا جو صاحب رائے نہیں وہ اشتہاد کرے گا کیسے آج صاحب و برائے اللہ کے نبی میں مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا قرآن میں نہ ملا تو سنت سے سنت سے ملا تو پھر اشتہاد کروں گا یہ بات سن کر اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی رومانے لگے الحمدللہ للہ اللہ جی رسولہ رسول, رسول یرضی به رسولہ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 اور طلبہ عالم بالم عال ہیں تو سارے علماء نا میں صرف کہہ رہا ہوں آپ علماء ہیں اور عالم نبی کا وارث ہے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذرا سمجھیں اور اپنے اکابل مولانا قاسم نوروطی رحم اللہ عظر علوم دیکھیں مولانا قاسم نوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ ان العلماء ابراست الانبیاء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 اس لیے پیغمبر کا مال چونکہ ملک سے نکلتا نہیں ہے تو امت کے وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوتا تو پیغمبر کے مال کا وراثت میں امت کو اپنے رشتہ داروں کو نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے قلبِ عطر میں حیات موجود ہے آگے فرماتے ہیں پھر پیغمبر کا مال صدقہ کیوں بنتا ہے فرماتے ہیں نبی کے مال کا صدقہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلبِ عطر میں حیات ہے کیوں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 بس اگر ہم یہاں طے کر لیتے ہیں اس سال کے دوران کسی دن بھی جمعرات کر لیں جمعہ کر, جمع کر لیں دوران سبق کر لیں ہمیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ شاء تین یا چار گھنٹے چاہیے المحنت کے چھبیس سوالات کے جوابات میں چار گھنٹے میں آپ کو بڑے آرام سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ اگر یہ کبھی طے ہو گیا تو آپ آ جاؤ گے <سلام> اور جب المحنت میں پڑھاؤں گا نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ المہت میں بات باتیں مشکل کتنی ہیں وہ مشکل آتی نہیں ہے زیادہ محنت کا انکار کر دیتے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 علماء کون ہے مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں بحث بڑی عجیب چھڑی ہے میں ساری باتوں نہیں کرتا صرف سمجھاتا ہوں اللہ کے نبی نے علماء کو وارث قرار دیا عابدین کو وارث قرار نہیں دیا کہ نبی کے وارث وہ ہیں جو بہت نماز پڑھے نبی کے وارث وہ ہیں جو بہت تحجت پڑھے نبی کے وارث وہ ہیں جو بہت دین کا کام کرے پر میں نبی کا وارث وہ ہے جو عالم ہے یہ کیوں فرمایا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 ہمارے نبی کی شان یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم علم الاولین والآخرین ہمارے نبی کے پاس چونکہ اولین کا آخرین کا سارا علم موجود ہے اس لیے ہمارے نبی کی نبوت بھی کمالات میں سب سے ہے تو نبی کی نبوت کا کمال علم ہے یا عمل ہے بولیے مولانا فرماتے ہیں کہ کمالات علمیہ کا نام نبوبت ہے اور دلیل اس کی کیا ہے فرمائے دلیل یہ ہے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 پوری تحذیر الناس میں دو باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں اب میں تحذیر الناس ناچ چھیڑتا تو ایک بات سمجھ جاتی جو میں چھیڑتا نہیں میں یہ بات چھیڑتا ہوں جو ہمارے یہاں آگی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ نبوت کمالات علمیہ کا نام ہے اور اسی کا کمال وہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے آگے نہ بڑھے اور امتی بظاہر اعمال میں نبی سے برابر اور کبھی آگے بھی بڑھ جاتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عمل کمالات نبوت میں سے نہیں علم کمالات نبوت میں سے ہے اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پیغمبر کی توہین ہے یہ کاجی امت امال میں نبی سے آگے نکل جاتی ہے یہ نبی کی توہین ہے حالانکہ نبی کی توہین نہیں ہے پر میں امت بس اوقات امال میں بظاہر نبی سے آگے نکل جاتی ہے یہ بظاہر کیوں فرمایا میں اس کو اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں بظاہر فرمانے کی وجہ یہ ہے اب بات توجہ سمعنا کسی بھی عبادت پہ اجر کی بنیاد اس عبادت کی مقدار ہے یا اس کی کیفیت ہے کسی بھی عبادت پہ اجر کی بنیاد عبادت کی کیفیت ہے یا مقدار ہے <تصفح> اس مقدار کا نام کیا کہتے ہیں کمیت عربی میں کمیت کو مقدار کہتے ہیں اور اندر کی حالت کو کیفیت کہتے ہیں اب اچھی طرح بات سمجھنا ایک آدمی عشا کی نماز کے بعد دور کا نواخل پڑھے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 تسل توازو آجزی اس کا نام ہے عبادت اب عبادت نام ہے توازوں کا عبادت نام ہے توازوں سے کیفیت بدلتی ہے نا توازوں سے کیفیت بدلتی ہے عبادت نام ہے توازوں کا تو جس عبادت میں توازو اور خصوص زیادہ ہوگا اس عبادت کا اجر بھی توجہ رکھنا اس عبادت کا اجر بھی زیادہ ہوگا اور توازوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے عظمت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 اس کا معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقام فرض کا ہے وہ مقام سنت اور نوافل کا نہیں اب آپ سمجھے یہ آپ جامعہ کے جامعہ کاشمیر کے مسجد ہے یہاں آنے والے مختلف وہ ہیں یہ جو رات اٹھے ہیں اور انہیں تعجد بڑھے ہیں اور ایک منزل تلاوت کی ہے ایک منزل تلاوت کی ہے اور دوازہ تصویریات بھی خانقاہ کی بڑی ہیں اور پھر صبح کی سنت اور فرض بڑے ہیں اور مسجد کا امام ایسا ہے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 پھر فجر کی نماز آگی مختری کو ملے گا ستائیس کا اجر امام کو ملے گا تیرہ ہزار پانچ سو کا تو امام کے کتنے بن گئے ستائیس ہزار تیرہ تیرہ چھبیس ستائیس ہو گیا نا اب بتاؤ امام کو اجر ملا ہے ستائیس ہزار فرض نمازوں کا یا نفلوں کا اور اس حاجی صاحب نے شاز فجر تک ستائیس ہزار نفل پڑے ہیں تو امام سوتا بھی رہے تو صبح اٹھ کے ستائیس ہزار فرضوں کا اجر کماتا ہے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 اس انجن نے جانا ہے تو ڈبے نے پشاور پہنچ رہے انجن نہ پہنچا تو پشاور تک ڈبا نہیں انجن نان سی ہو تب بھی اے سی والے ڈبے سے آلہ ہے اور اگر انجن اے سی والا ہو جائے تو پھر کیا ہماری خواہ یہ ہے اور کے پاس علم بھی ہو اور تاجر بھی ہو علم بھی ہو مناجات مقبول بھی ہو علم بھی ہو ان کے بعد دو تصویرات بھی ہوں علم بھی ہو اور منزل تلاوت بھی ہو علم بھی ہو اور خانقاہ بھی ہو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 یہ غابر کا طریقہ نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے میں نے کہا بھی قرآن ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے ہمارا ہے قرآن کریم میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ نہیں کلاتر انسن والا بسل حاضل قرآن لایات مسل ہی و لوکم چیلنج ہمارا لاؤ قرآن ایسا نہیں لا سکتے فاتو باثر سوار مسل دس اوتے لاؤ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 مجھے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا جس کا میں وارث ہوں اس نے عالم کے سفر نہیں فرمائے تو میرے ذمہ کیسے ہیں میں <سؤال> نے کہا میرے ذمہ کیسے ہیں بتاؤ نہیں جانا چاہیے میں نے کہا جانا چاہیے بات میری ہو رہی ہے مجھے کائل کرو مجھے گائل کرو نا بات سمجھ آ رہی ہے جب وہ شرمندہ سا ہو گیا نا ان نے سمجھا شاید تبلیغ کے مخالف ہے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے تبلیغ والے بیٹھے ہیں اب ان کے چہرے اترتے ہیں کہ مولا صاحب نے کیسی بات فرما اور جو ہماری ٹھکائی ہوتی ہے کبھی ہمارے چہرے بھی اترے ہم خوش ہوتے ہم دائی ہیں وہ دائی کون سے چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جائے میں نے اسے کہا میرا بھائی سال لگانا چاہیے تجھے شرمندگی اس لیے ہوئی ہے کہ تھی رائے بین کا اصول توڑا ہے رائے بین کا اصول یہ ہے علماء کو دعوت نہ دو کارگزاری سناؤ یہ ہے کہ نہیں میں نے کہا ت نے کارگزاری دعوت دی ہے جب دعوت دے گا اسی طرح پھنسے گا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 علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند علماء دیوبند خاص عقائد نظریات ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں میں چونکہ علماء حق علماء دیوبند کو سمجھتا ہوں اس لیے دیوبندی ہونے پر فخر بھی کرتا ہوں हمید. हمید. آپ کو فخر ہے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 فارم یہ فارم میں نے بنایا مم. میں وفاق میں نہیں شورا میں بھی نہیں ہوں. کس نے بنایا اکابری نے بنایا نا اس کا مطلب ہمارے اکابر ہمیں دیوبندی لکھنے پہ مجبور فرما رہے ہیں سمجھ آئی دوسری بات میرے مدرسے میں میرے شہر کی ایجنسی آئی مر سے معلومات لینے خفیہ ادارے والے نام کیا ہے محمد علی والد کیا ہے یہ پیدا کہاں ہو یہ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 کس نے بنائے میں نے بنایا ان چاروں مسالک کے علماء نے بنایا نا میں نے تو نہیں بنائے اگر دیوبندی بندی کہلوانا جرم ہے وفاق ایک بناؤ جس کے نام ہے وفاق المسلمین بات ختم آپ نے میں وفاق پانچ دیے بھی ہیں اور پھر کہتے دیوبندی بھی نہ کہو تو پھر ہم کیا کہیں میں غلط کہہ رہا ہوں وفاق کتنے ہیں تو جب دیوبندی بریلوی کی تفریق ختم کرنی ہے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 آپ اس ملک میں قتل و غارت کے قائل ہیں بولو فرقہ وریت کے قائل ہیں کیوں ہم دیو بند ہیں دیو بندی نہ فرقہ ورید پھیلاتا ہے نہ ملک میں قتل و غارت کرتا ہے الزام مسترد کرو نام واپس نہ لو یہ موقع ہے کھڑا ہونے کا اس موقع پر ہی آپ لیٹ گئے آئندہ نسل کیسے کھڑی ہوگی آئندہ نسلوں کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑنا ہے تو نسلوں کو اپنی رسمت بتاتے رہنا ہے انشاءاللہ بتاتے رہنا یہ بتاتے رہنا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 اب بات سمجھ آئی تو دیوبند سے ریبند کیے نہیں ہے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے تعبیر ایسی اختیار کرو کہ دیوبند بھی رہے اور ان کو بات سمجھ بھی آئے یہ ہمارے اخلاق اور کابر کا مزاج ہے اللہ ہم سب کو تفریح کے فرمائے الحمدللہ للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام عالا رسولی والا آلہ و صحابی اجمعین اے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما گناہوں کو فرما خطاؤں سے درگزر فرما جائز حضات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما جس کے اقتدار کو ظاہری قرباتیں ترقی عطا فرما مولانا قاسم صاحب کے فیض کو عام فرما جو پڑھنے والے طلبہ ہیں اے اللہ ان کے علوم میں برکت عطا فرما جو حضرات تشیف اللہ سب کا قبول فرما بصلی اللہ تعالیٰ رسولی خیر خلق ہی محمد اب علی اسحابی اجمائین رحمت خیا ارحم